اللہ ماسلے اللہ سید مالا آس کی ایک حسی شسط لے کر میرے مشک میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکی لے کر میرے مصطفیٰ میرے رہی کل مختوم ایپیسوڈ تھرٹی ٹو دونوں لشکر آمنے سامنے بہرحال جب مشرقین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ ہیں اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتبہ بن ربیع کو اس کے ایک پر دیکھ کر فرمایا اگر قوم میں کسی کے پاس خیر ہے تو سرخونت والے کے پاس ہے اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی سفید درست فرمائی سب کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تھا جس کے ذریعے سب سب سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن کے پیٹ پر جو سب سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا سواد برابر ہو جاؤ سواد نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی بدلا دیجئے آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلہ لے لو سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے اس کے بعد طریقۂ جنگ کے بارے میں خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرقین جھنگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا یعنی پہلے سے ہی فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تلوار نہ کھینچنا اس کے بعد کاس آپ اور ابو بکر چھپر کی طرف واپس چلے گئے اور حضرت سات بن ماز اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے دوسری طرف مشرقین کی صورت حال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے دعا قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما بعد میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا اور اگر تم باز آ جاؤ, تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے لیکن اگر تم پلٹو گے تو ہم بھی پلٹیں گے اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے بطخل تھا. تھا یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی رہوں گا ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں پاؤںلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گسیٹ کر ہاؤس کی طرف بڑھا اور اس میں داقل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ ہاؤس کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا مبارزت یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی چنانچہ اس کے بعد قریش کے تین بہترین شہ نکلے جو سب کے سب ایک ہی قاندان کے تھے ایک اتباہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبا جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے اور تیسرا ولید جو اتبا کا بیٹا تھا انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی مقابلے کے لیے انصار کے تین جوان نکلے ایک اوف اور دوسرے موز یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا تیسرے عبداللہ بن روا قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا انسار کی ایک جماعت ہیں قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مدد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہم تو اپنے چچرے بھائیوں کو چاہتے ہیں پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس قوم کے امسروں کو بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارس اٹھو حمزہ اٹھئے علی اٹھو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنا تعارف کرایا قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں اس کے بعد مارکار آئی ہوئی. حضرت عبیدہ نے جو سب سے ممبر تھے اتبا بن ربیہ سے مقابلہ کیا حضرت حمزہ نے شیبا سے اور حضرت علی نے ولید سے. سے حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ آتے ہی اتبا پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چہتے یا پانچوے دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی سفرہ سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا حضرت علی اللہ کے قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی حازان قسمان اقتسمو فی ربیہم یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے عام حجوم اس مبارزت کا انجام مشرقین کے لیے ایک برا آغاز تھا وہ ایک ہی جس میں اپنے تین بہترین شہست اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرح ایک بار کی حملہ کر دیا دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تجرب اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمع اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرقین کے تاور توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں قاسا نقصان پہنچا رہے تھے زبان پر احد کا کلمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحے درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاگ پروردگار سے اپنے پاگ پروردگار سے نصرت مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے آپ کی دعا یہ تھی اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں جب گمسان کی جنگ شروع ہو گئی نہایت زور کرن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی تو آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تو چاہے آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے آپ نے خوب تجروں کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی حضرت ابو بکر صدیق نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے اے اللہ کے رسول بس فرمائیے آپ نے اپنے رب سے بڑے اللہ کے ساتھ دعا فرمالی ادھر اللہ نے فرشتوں کو بھی کیوں اہل ایمان کے قدم جماؤ میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی انی ملفمل میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے فرشتوں کا نزول اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھٹکی آئی پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے گرد و غبار میں اٹھے ہوئے ابن ساخ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی یہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے آپ نے زرا پہن رکھی تھی آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور پرماتے جا رہے تھے آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے انقریب جتھا شکست کھا جائے گا اور پھیر کر بھاگے گا اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا چہرے بگڑ جائیں اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی پھر مشرقین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں نتنے اور منہ میں اس ایک مٹھی, مٹھی سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو اسی کی بابت اللہ تعالی کا ارشاد ہے بما رمیتا از رمیتا والا اللہ رما جب آپ نے پھینکا تو درقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا